السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إسلامي كاسيكس كمركز رحماني ومسجد بوحق نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شريع أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مذل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له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 ان الله كان عليكم رحيما يا ايها الذين امنوا تته الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم يميز الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ما بعده فاين الا خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بذعة وكل بذعة ظلالة وكل ظلالة في النار من يتعل الله ورسوله فقد رحض ما اهتدا ومن يعص الله ورسوله فقد ذل وغضا اللهم صل على محمد فعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إذنك حميد مجهيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما بارك على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حمد المجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت عليم الحكيم رب شرح لي صدري ويسر لي أمري وحد الأخدة من لسان يحقه قولي لقد قال الله سبحانه وتعالى اعوذ باللہ من, الشیطان الرجیم من حمزه ونفقه بسم اللہ الرحمن الرحیم ان آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم اپنی مسند میں ایک حدیث روایت کی ہے جو آپ پہلے بھی کسی وقت سن چکے ہیں سیدنا جبل رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں ایک سوال ان کے ذہن میں آ رہا تھا اور وہ سفر پہ تھے نبیر اسلام کے ساتھ تھے بہت کوشش کرنے کے بعد وہ اپنی سواری رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کے قریب لے گئے اور اپنا سوال پیش کر دیا کہ اخبار جنوبا عید مین دندار اخبر نی وغیرہ یدھ خل جن و من النار میندار مجھے ایسے عمل کی نشاندہی فرما دیجیے جو مجھے جنگت میں داخل کر دے اور جہنم سے بچا لے نبی اسلام نے ارشاد فرمایا بہ نسیر علامہ تم نے ایک بڑا سوال کر ڈالا ہے تمہاری طلب بہت بڑی ہے اور بہت ہی عظیم الشان اور یہ آسان بھی ہے جس پہ اللہ تعالی آسان کر دے اللہ تعالی اگر آسان کر دے یہ اس کا بڑا احسان بہت بڑی نعمت اللہ تعالی اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب فرماتا ہے اور یہ سلو کا دل ہم آپ کے لیے آسان کر دیں گے یو سراؤ ایک ایسے دین پر چلنا جو بہت ہی آسان ہے دینا یوں سرو دین آسان ہے اور اس آسان دین پر ادارے اگر آسانی سے چلنے کی توفیق دے دے کہ اس کا عدیم شان احسان ہے یہ طلب سید نماعد الجل رضی تھی کہ وہ کون سا عمل ہے جسے اختیار کر کے جنت حاصل ہو سکتی ہے اور جہنم کے عذاب سے بچاؤ ممکن ہو سکتا ہے پھر علیہ اسلام نے ان کے سوال کا جواب دیا ان لا الہ الا اللہ وانا محمد الرسول اللہ ب توقی مسفلا بطوط الزکا بتسور اما بتحد البید اسلام کے پانچ ارکان ہیں انہیں صحیح طور سے سمجھ لو اور ان کو صحیح اور مکمل طریقے سے ادا کرنے کی کوشش کر لو گواہی دو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود حق نہیں ہے وہ اکیلا معبود حق ہے اور کوئی نہیں ہے اور جو لوگوں نے معبود بنا رکھے ہیں وہ سب محبودان بادلہ ہیں اور ساتھ ہی یہ گواہی دو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے ان دو گواہیوں کا معنی یہ ہے کہ اللہ معبود حق ہے باقی سب معبود باطل ہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں ان کی اطاعت کرنا ہم پر فرق رکھتا ہے رسول ہونے کا معنی یہ ہے کہ وہ اللہ کے نمائندے ہیں جو اللہ کا پیغام اللہ کے بندوں تک پہنچانے آئے ہیں اور پہنچا دیا اور ایسا پہنچا دیا کہ اپنی وفات سے کچھ دن قبل آپ نے فرمایا تھا درخت و کما دل کا اب لئی صبا کہ میں تمہیں ایک روشن دین پر چھوڑے جا رہا ہوں جس کی رات اور دن برابر ہیں جس پہ کوئی اندھیرا نہیں ہے کوئی حفا نہیں ہے کوئی ابہام نہیں ہے چنانچہ آپ ہی جی کی اتحاد کرنا پوری قائنات پر فرو ہے اور یہی اس گواہی کا تبادلہ ہے اللہ تعالیٰ کی توحید کا امرار کرو اور اس کے رسول کی رسالت کا اقرار کرو پھر ساتھ ساتھ نماز قائم کرو زکاط ادا کرو رمضان کے رودے رکھو اور اگر طاقت ہو تو بیت اللہ کا حج کرو یہ ارکان ایک اسلام کے پانچ ارکان ایک مکلف کی ایک مسلمان کی اولی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ ان ارکان کو سمجھے اور صحیح طریقے سے ان کو ادا کر جائے فرمایا کہ یہ راستہ ہے جنت کا اور اہم آز یہ آپ کے سوال کا جواب ہے کہ ان پانچ ارکان کو اپنا کر جنت کا داخلہ یقینی ہو جاتا ہے اور جہنم سے بچاؤ یقینی ہو جاتا ہے اے معاذ کو عد الخر آپ کو بتاؤں خیر کے دروازے خیر چاہتے ہو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے تین دروازے وہ کھولو ان دروازوں سے خیر بارش کی طرف رہ کر تمہارے پاس آئے گی بڑی فراوانی کے ساتھ بڑی مسرت کے ساتھ دروازے بند ہیں جب تک کھلے گئے یہ خیر نہیں آئے گی وہ دروازے کھولو ابواو خیر وہ تین ہے نمبر ایک افسوم و جنت نفلی روزے رکھو یہ جی ایک ڈھال ہے جہندم کے اذاب کے مقابلے میں اور یہ خیر کا ایک دروازہ ہے صرف رمضان کے روزوں کو اکتفا کرو بلکہ سال بھر میں اور بھی رودے ان کا اہتمام کرو جس قدر روزے رکھتے جاؤ گے اسی قدر خیر کے دروازے کھلتے جائیں نمبر دو مسالہ قدر تتر الناخ صدقہ نفلی صدقہ زکوٰۃ کے ارادہ یہ ایک ایسا خیر کا دروازہ ہے جو چہنم کی آگ کو بجھا ڈالتا ہے جیسے دنیا میں پانی ایندھن کی آگ کو بجھا دیتا ہے اس طرح سزا جو ہے جہنم کی آگ کو بجھا دے گا نفلی سزا تھا کے علاوہ اور نمبر تین بصلاف ہی فی مل گئی رات کی تنہائیوں میں نماز کا اہتمام کرنا نوافل کا اہتمام کرنا یہ تینوں نیکیاں اب واغ خیر میں سے ہیں اور تینوں نیکیوں میں یہ قدر مشترک ہے کہ تینوں کا تعلق نوافل سے نفلی رودے نفلی صدقات اور رات کا قیام وہ بھی ایک نفل عبادت مگر ضروری ہے کہ بندہ فرائض میں کامل ہو جس سے قبل جو معاذ کے سوال کا جواب تھا وہ فرائض پر مشتمل تھے اللہ تعالی کے توحیر کا اقرار اور نبی کی رسالت کا اقرار نماز قائم کرنا سکار دینا روزے اور حج یہ پانچوں فرائض ہیں جن کے اپنا لینے سے بندہ جنت کا مستحق بن جاتا ہے اور جہنم کے عذاب سے بچاؤ حاصل کر لیتا ہے اس کے بعد نوافل جو کہ سراسر ابا میں خیر برگدوں کے دروازے ہیں خیر کے دروازے ہیں رحمتوں کے دروازے ہیں بندہ جو ان اعمال کو اپنائے گا اس کے لیے خیر کھلتی ہی جائے گی اور یہ خیر کے خزانے سے حاصل ہوتے ہی جائیں گے تینوں نفلی عبادت نفلی صدقات نفلی رودک اور رات کا قیام جو کہ نفر عبادت پھر آپ نے ارشاد فرمایا اللہ دقت اللہ سے حاضر ہوں گود اے معاذ آپ کو بتاؤ اس دین کا سر کیا ہے اور اس دین کی اس دین کا سکون مرکزی سلوم کیا ہے اور اس دین کی سب سے اونچی چوٹی کون سی ہے فرمایا کہ راز و الا شہادت علی اس دین کا سر جو ہے وہ ہے گواہی دینا اللہ تعالی کی توحید اور ایک حدیث میں فرمایا رات و حادل امر علی جو کامل اسلام ہے وہ اس دین کا سر ہے کامل اسلام جو ہے پانچ بنیادوں پر قائم اسلام اللہ حمس اسلام کی عمارت جو ہے وہ پانچ بنیادوں پر قائم ہے وہی وہ جن کا ذکر ہوا شہادت اللہ الا اللہ محمد الرسول اللہ و اقام الصلاة و اطاء سو روان بحج الزا سلیل اللہ کی توحید کا اعتراف اس کے نبی کی رسالت کا اعتراف نماز قائم کرنا زکات دینا روز اور حج اللہ یہ حاضر العمر اس دین کا سر اور جو دوسری عظیم ہے الا اللہ راسو حاضر امر شہادت اللہ الا اللہ کہ لا الہ الا اللہ کی گواہی دے دینا یہ اس دین کا سر ہے کیونکہ اگر بندہ یہ گواہی دے گا صدق طلبی کے ساتھ تو اس میں سارا دین آ سکتا اللہ تعالیٰ کی گواہی دینے والا اگر اللہ تعالیٰ کی فرض کی گئی نماز نہیں پڑھتا تو اس کی گواہی جھوٹی ہے اللہ تعالیٰ کی گواہی دینے والا اگر اللہ تعالیٰ کے فرض کی وہ نہیں رکھتا اس کی گواہی جو ہے قابل قبول نہیں ہے جس پروردگار کی گواہی دی ہے اس نے نماز فرض کیے روزے فرض کیے زکوٰۃ فرض کیے اور حج اللہ احتساب فرض کیا ہے یہ سب کچھ اس دین کا سر ہے رس و حضرت ہوں اور اس دین کا جو ستون ہے مرکزی ستون وہ نماز وہ نماز ہے بندروں کا سلاط مدرمد الفقت کا کفر اور صلات و امان الدین یہ دین کا مرکزی ستون ہے ایک نماز کو چھوڑنے والا کافر ہو جاتا ہے فرمایا گیا ہے معاذ یہ عمود الدین دین کا ستون جس پر دین کی عمارت مستوی ہے اور قائم ہے اللہ تعالیٰ کا وہ فریدا جو اعمال میں سب سے اہم کل جب قیامت قائم ہوگی تو پہلا سوال اعمال میں نماز ہی کا ہوگا اعمال میں سب سے پہلا سوال پہلا حساب نماز کا وقت یہ دین کا وہ سوزون ہے جس پر دین کی عمارت قائم ہے باقی رہا اس دین کا جو کوہان یا چوٹی ہے اس دین کے سب سے اونچی چوٹی اور کہ ضرورت و ثلامی الجہاد جہاد کرنا یہ دین اسلام کی چوٹی ہے بہت ہی چوٹکیوں کو سر کرنے والے بہت تھوڑے لوگ ہوتے ہیں جس کو اللہ تحفظ العدل بلا کے حل ملاک دانے کا دل ہی آپ کو بتائیں کہ اس پورے دین کا کنٹرول کس کے پاس اب تک جو کچھ بتایا آپ کو آپ کو توحین کا بتایا رسالت کا بتایا نمازوں کا روزوں کا حج اور سکاط کا نفلی عبادات کا جہاد کا یہ سارے اعمال بڑے عدیم شان ہیں ان کا ملاق کون ہے کنٹرولر کون ہے کنٹرول کس کے پاس مانا یہ سوال اور یہ نقطہ سب سے زیادہ جناب بعض پوری طرح متوجہ ہو گئے نبیر اسلام کا جواب سننے کے لیے تو آپ نے اپنی زبان باہر نکالی اور فرمایا کہ کفا علیہ کا حال اسے روکے رکھو اسے زیادہ چلانے کی کوشش نہ کرو روکے رکھو اسے یہ پورے دین کا ملاق ہے پورے دین کو کنٹرول نماز کرتے ہیں. یہ زبان کرتے ہیں. اسے روکے رکھ تو بعض بڑا متاجر ہو یارسوں والا سم کیا زبان پر پکڑ ہو سکتی ہمارے جسم کا ایک اپنا ایک عزو ہے اس کو استعمال کریں چلائیں روکیں ہماری مرد ہے لیکن کیا زبان کے معاملے میں پکڑ ہو سکتی ہے طالبت کی کے پہ یہ میز اے معذ تمہارا دائیاں ہاتھ خاکا لوگ یہ حقیقت مراد نہیں ہے استاد اپنے شاگرد کو اس طرح ہلکی سی ڈان ڈپٹ کرتا ہے یہ بھی ایک پیار کا انداز ہے. اے معذ پہلیوں کی بنازہ فینار جہنم اللہ مناخر اللہ حسائد و حسن دین لوگوں کو زیادہ جہنم میں پودھا کر کے گرانے والی چیز زبان جتنے لوگ جہنم میں جائیں گے زیادہ تر لوگ اپنی زبانوں کی بنا پر جائیں گے زیادہ تر لوگوں کا جہنم کا داخلہ ان کی زبانوں کی بنا پر لوگ تبھی تو ایک حدیث جگہ رسول اللہ خون سے سوال ہو من نجات ہو یا رسول اللہ یہ اکما بن عامر کا سوال نجات کیا ہے مخرج کیا ہے کامیابی کا راستہ کیا ہے مطلب دنیا کی نجات خبر کی نجات اور کل میدان معاشرے کی نجات تو آپ نے اس موقع پر بھی فرمایا کہ امریکہ ہر ایک سانک اپنی زبان کو کنٹرول کرو وب کے علاوہ مزید اور جو گناہ ہو چکے ان پر رویا کرو انہیں یاد کر کر کے پشیمانی ندامت اور تعصب کیا کرو رویا کرو اور اللہ کے سامنے تصر کیا کرو کیونکہ گناہوں کا معاملہ بہت ہی سفید ہے اور بڑا بھاری ہے انسان توبہ کرتا ہے مگر مقصد اللہ تعالیٰ کی مشیت کے ساتھ وہ چاہے گا تو معاف کرے اور توبہ بھی تو توبہ تمسور ہونی چاہیے تو وہ عربا ہے توبہ تلنسور حک سچی توبہ سچی توبہ بہت سی شرائط کے ساتھ ہے یہ معاملہ بہت ہی گمبھیر ہے ہر توبہ کرنے والا مقبول نہیں ہوتا بہت سی توبہ مردود ہوتی ہے کیونکہ وہ توبہ صدق قلبی سے نہیں ہوتی توبہ تو نہیں ہوتی مکمل توبہ نہیں ہوتی فرمایا کہ نجات کیا ہے زبان کو کنٹرول میں رکھو اور بالخصوص جب فتنوں کا دور یہ دورہ ہو تب تو اپنے آپ کو خاموشی کر کچھ لوگوں کو خبریں سننے کا اور آگے بیان کرنے کا خط سوار ہوتا شوق ہوتا اور بڑھ چڑھ کر خبریں بیان کرتے ہیں یہ چیز شریعت کے مقاصد کے خلاف ہے آپ کو کیا ضرورت ہے آپ کس چیز کی نمائندگی کر رہے ہیں نہیں خاموش ہو جاؤ خاموشی اختیار کرو جرائم کی تشہیر بھی جرم کی دعوت دینا ہے اور جو وقت اس حدیث میڈیا کے سامنے گزارتے ہو اس سے کہیں افضل اللہ کا ذکر اس حدیث کی تجیاں بگھیرنے والا آج کا میڈیا ہے جو چن چن پہ خبریں لاتا ہے اور خبریں نشر کرنے کا اور سب سے پہلے میں ایک خط سوال نبی اسلام کی اس حدیث کے خلاف ان کا طرز عمل ہے جو جرائم کی تشہیر میں باقاعدہ ایک شریک کار بنا ہوا ہے تو آپ کی تعلیم یہ ہے کہ مجاز یہ ہے کہ تم زبان کو کنٹرول کر لو اور اپنے گناہوں پر رو ہو اور بھائی یسا آ کر بھائی تو اپنے گھر کی چار دیواری میں محدود ہونے کی کوشش کر تو کام باہر کے ضروری ہے وہ کیے جائیں مگر زیادہ وقت اپنے گھر میں گزارو اور اپنے گھر کی چار دیواری کو اپنے لیے کافی سمجھو ہاں صرف علماء ہے دعات ہیں جن کے پاس علم ہے ان کی ڈیوٹی ہے کہ وہ اللہ کا پیغام اللہ کے بدوں تک پہنچائیں جہاں تک پہنچا سکے ان کو آگاہ کریں خیر و شر کے راستے سے اللہ کا گھروں میں محدود ہونا یہ کوئی شرعی سلسلہ نہیں ہے جن کو اللہ نے علم دیا ہے بالخصوص فتنوں کے دوروں میں اس علم کی اشاق نشر اور تشہیر کی علما کا فریضہ ہے فرمایا کہ یہ تین عموم نجات اور یہی بات نے سید الماغ سے فرمائی کہ زبان پورے دین کا کنٹرولر ملاک کے اسے اگر سنبھال لیا تو پورا دین سمجھ جائے گا اور اگر یہ بگڑ گئی تو پورا دین بگڑ جائے گا ناقابل تو وہ ہوگا آپ سنتے رہتے ہیں کہ رسول نے اس عورت کی تمام نیکیوں کو برباد قرار دیا تھا جو اپنی زبان سے لوگوں کو تکلیف دیتی تھی کرتی تھی چگلیاں اور الزام تراشیاں لیکن نیک بہت تھی تہجد گزار تھی صدقہ دینے والی تھی اور شریک فرائض کی پابندی کرنے والی تھی پھر نا یہ اپنی زبان کی نلام جہنم میں جاری پھر وہ نوازیں کہاں گئی رودے کہاں گئے وہ صدقات کہاں گئے صرف زبان کے غلط استعمال نے سب کچھ بگاڑ کیا فرمایا کہ بعض یہ پورے دین کا ملاک ہے اسے کنٹرول میں رکھ لو دین میں کتنی سواحت اور برکت ہے ایک تو وہ راستہ ہے کہ بندہ عمل کر کے جنت کے مستحق بنے مگر دین میں ایک راستہ ایسا ہے کہ بندہ عمل نہ کر کے جنت کا مستحف بن جاتا ہے اور اس کا تعلق زبان سے زبان چلانا ایک عمل ہے اور خاموشی اختیار کرنا ترقی عمل اور یہاں خاموشی اختیار کرنا جنت کا باعث ہے نہ کہ زبان چلانا چلنا تبھی تو نویر اسلام کی کہلی دیکھ علی واہ واسطہ فی بھی دو فصلتیں پشت پر بہت ہی ہلکی جنہیں کرنا آسان مگر کل جو قیامت قائم ہوگی اللہ اپنا میزان گاڑ دے گا کر آدم کے اعمال توڑنے کے لیے اور سارے امرین و آخرین کے اعمال کا وزن کرنے کے لیے دنیا دیکھے گی کہ دو فصلتیں اللہ کے میزان میں بہت ہی بھاری ہیں کے پلنے کو گوجل کر دینے والی نمبر ایک تھرو روسنت لمبی خاموشی ایک شخص اپنے آپ کو سمجھا لے گابر کرا لے اور اس پر قائم بھی ہو جائے کہ مجالس میں کم بول کم سے کم بول اور جب بھی بولنا ہے کل میں خیر ہی بولنا ہے کسی کی غیبت نہیں کرنی خاموشی اختیار کرنی ہے. یہ خاموشی جو کہ ترقی حمل ہے یہ بندے کے حسنات کے پرڑے کو بھوجن کر دے گی اور دوسرا الخونوں پر حسن اچھے اخلاق اچھے اخلاق میں بندے کے حسنات کے پرڑے کو بھاری کر دے گے افقل الشعیف میزان الخونوں پر حسن کل اللہ کے میزان میں سب سے بھاری چیز اچھے اخلاق ہو تو یہ حدیث بعض مکمل ہم نے سمجھ لی اللہ کی توفیل سے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ ایک انسان اگر نجات چاہتا ہے اس کا سفر حصول جنت کے لیے ہے اور واقعی جنت کا اگر سچا تازگار دل کی گہرائیوں سے جہنم سے بچاؤ چاہتا ہے اور بچاؤ چاہنا پڑے گا انلام حکومت اللہ اللہ کا قبا تمہاری چمڑیاں جہنم کی آگ برداشت نہیں کر سکے بچاؤ چانا ضروری ہوگا تو اس کے لیے جو اول فریضہ ہے وہ ارکان خمسہ کی مارے اپنے رب کو پہچانے اپنے خالق اور والے کو پہچانے اس کی توحید کو پہچانے اپنے رسول کو پہچانے رسالت کے تناظر کو پہچانے پھر نماز صحیح نماز کی تعلیم صحیح ادائیگی ہو سنت کے مطابق اور پھر زکات ایک ایک پیسے کا حساب لگا کر پوری دیانتاری سے زکات دے پھر روزے رمضان کے روز کا کہاں ادا کرے اور پھر استطاعت پر اللہ کے گھر کا حج کر لے یہ پانچ وہ ارکان ہیں جو جنت کے حصول اور جہنم سے بچاؤ کے لیے ایک بنیاد کی احتیعت رکھتے ہیں یہ مکلف کی اولین ذمہ داری ہے ان ارکان کو پہچان لیتے اس کے بعد اگر اخروی درجات اولا چاہتا ہے اپنے خالق اور مالک سے اس کی خیر کے سلانے چاہتا ہے جو بڑے وسیع ہیں لامحدور فلانوں کا مالک ہے اور وہ بھر بھر کے عطا فرمانے پر قادر ہے اور بھر بھر کے دینا اس کی چاہت بھی ہے اس کا شوق بھی ہے کہ میرے بندو مجھ سے بانگو میں کوئی دنیا دار نہیں ہوں جن سے مانگو تو وہ ناراض ہوتے ہیں میں تمہارا خالد و بار ہوں مجھ سے اگر نہ مانگو گے تو ناراض ہوں گے تو اس کے خیر کے خزانوں کی نیت کر کے تین امان انجام دیا کرو گاہے بگاہ روزے رکھو نفلی رو دے رکھو نفلی سزاقات یہ لازم نہیں کہ ڈھیر لگا دو سبقات کا جو استفاعت آج کے دور میں کون صدقہ نہیں دے سکتا کم ہی کیوں نہ اللہ تعالیٰ کو مال کی مقدار کہاں دیکھتا ہے اللہ. وہ تو خرچ کرنے والے کی طلب اس کی نیت دیکھتا ہے جو اصل قبول اعمال کا جوہر ہے تو یہ بھی خیر کے خزانوں میں سے ایک عظیم سبب ہے نفری سزالات اور پھر قیام الین رات کو نوافل کا احتمام جس کی کچھ نہ کچھ لیا کرو کرویل اسلام کا فرمان ہے کہ جو شخص دو نفر ہی پڑ لے رات گوٹ کے اس کا شمار کے کے دن میں ہوگا نہ کہ جی غافل یہ ایک عظیم عمل ہے اور یہ تینوں چیزیں اباب خیر میں سے اور اس کے بعد دین کا سر توحید باری تعلق اس میں کوئی دوسری رائے قابل قبول کو نہیں کوئی تنازع قابل قبول نہیں یہ نجات کی اساس دین کا سر ہے سر کاٹ کے پھینک دو تو باقی ڈھانچہ مردار بن جاتا ہے توحید اگر ختم کر دو تو نمازیں روبے حج زکات عمر جہاد حج یہ ایک مردہ ڈھانچہ بن جاتے ہیں جن کی کوئی بدل و تیمت نہیں ہے جن کی جو حیات ہے ان کا جو نور ہے وہ توحید کے ساتھ ہے جو اس دین کا سر ہے سر کاٹ کے بیگ دو تو باقی جسم سرکٹی لاش بن جاتا تھا توحید الگ کر دو تو پھر نبا دے رو دے ہجوں سرکٹی لاش مردار ہیں جن کا فائدہ کوئی نہیں اور اس دین کا امور اور فسط کا ستون جو ہے وہ نماز یہ ایک دوبارہ الگ سے تاکید کر دی گئی کہ نماز نماز اور نماز اس کا خصوصی اہتمام کرو بڑی توجہ کے ساتھ قبت آئی جس سوالات نبی علیہ السلام کا فرمان کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے اور آج کا دور فطروں کا دور پریشانیوں کا دور آپ ذرا سا پریشان ہوتے تو بلال سے کہتے کرے کہ نہ مثرات یا بلال بلال خزان کرو تاکہ نماز پڑھ کے ہم راحت حاصل کریں سکون حاصل کریں یہ ان شکیلت قلوی ہے راحت ہے دل کی اور آنکھوں کی ٹھنڈک اور تیسری چیز جو ہے وہ اس دین کی چوٹی جہاد جہاد جوہد جہ سے کوشش ہے دین کے لیے کوئی بھی کوشش جہاد خواب جسم سے ہو تلوار سے ہو مال سے ہو زبان سے ہو قلم سے ہو یہ سب جہاد کی ضرورت ہے بدرت کی تفریح کے لیے شر کو بجانے کے لیے اور توحید کی افامت کے لیے ہر کوشش جہاد فیصد بھی دلہ ہے اور پورے دین کا مذاق زبان اس کا استعمال اگر صحیح ہوگا تو آپ کا عقیدہ آپ کا حمل نمازیں روزے سب قابل قبول بلکہ اس کا صحیح استعمال باقی اعمال کا حسن ہوگا خوبصورتی ہوگی اور اللہ تعالیٰ اور اجر کو بڑھا دے گے یہ مسجد آپ کے سامنے ہے اس کی بنیادیں بطور عقیدہ کی ایک مثال ہے یہ اونچی عمارت جو ہے بطور عمل اور اگر آپ اینٹے لگا کر چھوڑ دیتے یہ عمارت خوبصورت نہ ہوتی اب یہ تزیر و آرائش رنگ و حمل اور سنگ بربر کا استعمال اس عمارت کا حسن ہے اور خونوں کے بھی اسی تزیل کا نام دین کی خوبصورتی دین کا حسن تو یہ دین کا ملاق ہے نماز اس طرح حدیث معاش اللہ کی توفیق سے پوری ہو گئی اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو عمل کی توبی عظہر ماتے اقول و قوری حضرت وسطر اللہ علی بلکہ الحمد للہ